اب یہ سوالات تو نہایت ہی کوئی جاہل احمق آدمی ہو جو واقف ہی نہیں ہو ساری سٹوری سے دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں مسئلہ کہ جو یہ کہے کہ مکہ اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ غلط گئے مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینے میں وہاں بھی امام نماز پڑھایا تو اس کے پیچھے نہیں ہوتی اور امام آزم کے زمانے میں جہاں تک میری معلومات ہے وہاں بھی پیدا نہیں ہوئے کیا خیالات گا نا یہ وا بھی پیدا ہوئے انگریز کے دور میں انگریزوں نے مسلمانوں میں لڑانے کے لیے ان کو پیدا کیا ایسٹ انڈین کمپنی جو انگریزوں کی تھی انگریزوں کے قبض جب آئی سب سے پہلے اسی نے تقویت الامام دس لاکھ کتابیں چھاپ کر کے سارے ہندوستان میں تقسین کی تاکہ مسلمانوں میں پھنسا اب کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سعودی عرب حکومت کیسے اسٹیبلش ہوئی کیسے آئی سمجھ گئے نا اس کی پوری آپ داستان پڑھے کہ انہوں نے تو مدینے شریف میں آن کر امام مسجد حرم شریف اور مسجد نبی کے امام کو مسلوں پر تلوار سے ذبح کیا سمجھے تو اتنا ظلم انہوں نے کیا تو اب ان کے عقائد نظریات تو وہ امام اگر مکہ میں پڑھا ہے تو بھی نہیں پڑھیں گے مدینہ شریف پڑھا ہے تب بھی نہیں پڑھیں گے کراچی میں پڑھا ہے تب بھی نہیں پڑھیں گے مسئلہ مدینہ اور مکہ کا نہیں مسئلہ ہے بے دین امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے حدیث شریف میں جس کو امام وہ کہلی نقل فرما ولہ تو سلو ماہوم ان کے ساتھ نماز مت پڑھو ولہ تو سلو علیہم وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو دونوں جملے حدیث میں موجود